أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وأحلل أقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا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 ول ابراہیم انََََََََََََََََََََ حمید محمد حمیدید مبارکلحمد علی ابراہیم ابراہیم حمید مجید سامعین آج انیس اگست دو ہزار سولہ کو یہاں مکہ میں جالیات کے آرگنائز کردہ اس لیکچر میں ہمارے آج کے اس درس کا عنوان ہے مؤمن اور منافق میں فرق اللہ کے بندو اللہ رب العالمین کا دین دین اسلام جو تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے نازل کیا تھا اور مکمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام امن والا دین ہے سلامتی والا دین ہے دین اسلام مکمل ہے اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے اور یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہے اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی ہے یہ قرآن اور اس کی تفسیر جو احادیث رسول میں ہیں یہ دین اسلام ہے دین اسلام کو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے جیسے سمجھا تھا ویسے ہم کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے انشاء اللہ کامیاب ہو جائیں گے اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف میں ہمارا ایمان و عمل ہوگا تو ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے موت کے بعد کی زندگی میں اللہ کے بندو صحابہ مومن تھے اور صحابہ سے حسد جلن کرنے والے صحابہ سے دشمنی کرنے والے منافق تھے صحابہ کے سامنے بھی تھے منافقین صحابہ کے بعد بھی منافقین رہے ہیں اور آج تک بھی منافقین کا سلسلہ جاری ہے اللہ کے بندو اللہ نے صحابہ رضی اللہ مجمعین کو مؤمن کہا اللہ نے سورے توبہ کی آیت نمبر سو میں فرمایا والسابقون الاولون من والانصار والذین المہاجرینصار ولیم رضی اللہ یہ اللہ رب العالمین کے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو صبقت کر گئے یعنی اسلام قبول کرنے میں اسلام پر عمل کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ انصار صحابہ و مہاجر صحابہ ان سے اللہ راضی ہو گئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پندرہ میں فرمایا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا وہی غیر رسبی المنین اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی نولی ماتول وہ جہاں لگا ہے اللہ اسے وہیں لگائے رکھیں گے جس, جس راستے پر وہ لگا ہوا ہے صحابہ کے راستے سے ہٹ کر مومنین کے راستے سے ہٹ کر اللہ اسے وہیں لگا رکھیں گے اور اللہ اسے جہنم میں پہنچا دیں گے وساط مسیرہ اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 137 میں بھی صحابہ کے بارے میں کہا ہے یہاں پر سورہ نساء کی جو ایت نمبر 115 ہم نے سنا اس کے اندر وہ یتبی غیر سبیل المؤمنین رب نے کہا اس میں بھی مؤمنین سے مراد صحابہ ہیں صحابہ کے راستے سے کر کوئی اور راستے کی کوئی پیروی کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا سورہ بقرہ کی نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا ہے فئن امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا تم ایمان لاؤ ان جیسا ایمان لاؤ ہدایت یاب ہو جاؤں گے کن جیسا ایمان صحاب رد اللہ عن حجمعین جیسا ایمان کیونکہ اللہ نے ان کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ نے ان کی تعریفیں کیا قرآن میں اور صحاب ردی اللہ عنہ حجمعین کو اللہ نے رد اللّہ عنہ کا لطب دیا تو صحابہ ممنین ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے مطابق ایمان و عمل بنانا ہے تب ہم مومن ہوں گے انشاءاللہ ابھی تو ہم مسلمان ہیں کیا خیال ہے ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں مومن بنا دے مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے مسلمان جو اسلام قبول کیے ہیں اور مومن جو اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت نہیں کرتے جو کچھ حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو صحابہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارے لیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیمات سیکھے ایمان کے تعلق سے اعمال کے تعلق سے اخلاق کے تعلق سے عمل کیے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور ہم لوگ دروس سنتے ہیں بہت زیادہ دروس سنتے ہیں خطبات سنتے ہیں وقت ملا تو پڑھتے بھی کچھ ہے لیکن عمل بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو آج کرتے ہیں اللہ کے بندو کیا ہمارے اندر نفاق ہے یہ آج دیکھیں گے ہم انشاءاللہ اور اگر ہے تو ہمارے اندر کے اس نفاق کو ہم نکال پھینکیں گے اور مومن بننے کی کوشش کریں گے ان انی اللہ کہیں من ان کا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں نفاق سے آپ اپنی پناہ میں ہمیں رکھیے ہمارے اندر نفاق نہ آنے پائے اگر ہم منافق ہو جائیں تو جہنم کے سب سے نیچ لے گڑے میں ڈالیں گے تو یا اللہ ہمیں منافق نہیں بننا ہے اللہ کے بندو ممن اور منافق میں فرق یہ عنوان پر جو درس ہے اس میں پہلے میں آپ مؤمن کے بارے میں اللہ کے قرآن سے سنا دیتا ہوں رب نے فرمایا ہے سور توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سیونٹی ون اولیام یوقیم سوالاتا اللہ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُ ہیں مددگار ہیں دوست ہیں یا امرون کر نیکی کے طرف بلاتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں منکر کام سے روکتے ہیں یہ مکمن کا کام ہے وہ یقین اور نماز قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ وہ یتون اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ و اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی سیا رحم اللہ یہی لوگ ہیں جس پر بہت جلد اللہ رحم کرے گا ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ بڑے غلبے والا بڑے حکمت والا ہے اس ایک آیت میں مومن کے بارے میں کیا سبق ملا کہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں کیا ہیں؟ معاون ہیں ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو تکلیف نہیں پہنچاتا صحیح بخاری حدیث نمبر دس کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم منسلیم نہیں وہ ایک مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے سلامتی میں ہے یعنی ایک مسلمان وہ ہے جس سے اپنا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو گیا نہ یہ بندہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی زبان سے تو اللہ کے بندو دوست کا معنی اولیاء کہا جب رب نے مینونا ولمخ مینا تو بھوم اولیا تو دوست کا معنی یہاں پر مددگار ہے معاون ہے لیکن آج دیکھیے کیا سچ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر رہا ہے بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کثیر تعداد یہ ہے کہ بس نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے کیسے زبان سے بھی پہنچا رہا ہے اور ہاتھ سے بھی پہنچا رہا ہے زبان سے جھوٹ بول کر جھوٹے الزامات لگا کر نقصان پہنچا رہا ہے گالی دے کر نقصان پہنچا رہا ہے زبان کا غلط استعمال کر رہا تھا ایک مسلمان بھائی کے لیے تو زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہا ہے اور کبھی تو ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچا رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو تو کیا یہ سچا مسلمان ہے نہیں اللہ کے نمی نے کیا فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 10 المسلم ایک مسلمان وہ ہے سے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو گیا سلامتی میں آ گیا تو ہمیں اگر سچا پکا مسلمان اور مؤمن بننا ہے تو ہمیں اگر کسی سے تکلیف پہنچی ہے یا کوئی کچھ غلط کام کر بیٹھا ہے تو کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے اصلاح کی کوشش کرنا ہے اصلاح نہیں کر رہا ہے تب تو اس کے خلاف کچھ جو ہے اسٹیپ اٹھا جا سکتا ہے یعنی بڑوں کو بولے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے وغیرہ لیکن اگر صبر نہیں کر کے فوراً زبان سے کچھ غلط بول رہے ہیں یا ہاتھ سے اس کو مار رہے ہیں تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ولمک مین وینا تو دوست بنے رہیے مددگار بنے رہیے معاون بنے رہیے ایک چیز یہ سبق ملا کہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو دوسرا عصائد سے کیا سبق ملا یہ امرون ابل دوسرا سبق نیکی کے طرف بلاتے ہیں اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن اور مومن کفار کو بھی مشرقین کو بھی نیکی کے طرف بلاتے ہیں معروف یعنی کئی معنی ہے ایک معنی یہ کہ توحید کی طرف بلانا ہے اتباع کتاب و سنت کی طرف بلانا ہے شرک سے توبہ کرنے لگانا ہے بدایت خرافات سے توبہ کرنے لگانا ہے یہ ایک معروف کا معنی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر وہ نیکی کا حکم دینا ہے جس کا کتاب و سنت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے تو معروف کی طرف بلانا یہ دوسرا کام ہے مومن کا نیکی کی طرف بلانا نیکی کا حکم دینا انل من کر اور برائی سے روکنا ہے اگر کچھ بھی برا کام دیکھ رہے شرک سب سے بڑا برا کام ہے اس کے بعد بھی بڑے برے کام ہیں زنا ہے چوری ہے ڈاکہ ہے جھوٹ ہے فریب ہے دھوکا ہے اور جو کچھ بھی برے کام ہیں ان برے کاموں سے روکنا ہے مومن یہ کرتا ہے تیسرا سبق ملا عَنِ <الْمُنْكَر> کہ برائی سے روکنا اگر کسی مسلمان بھائی کو ہم برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تو اسے برائی سے روکنا ہے کیسے روکیں گے زبان سے بول کر روکیے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے زبان سے بول کر روکیے کہ میرے بھائی یہ غلط ہے یہ آیت قرآنی آپ کے لیے سبق ہے آپ اس آیت کے خلاف میں جا رہے ہیں دیکھیے سمجھانا ہے یا کوئی حدیث رسول ہے تو سمجھانا ہے کہ اس حدیث کے خلاف میں آپ کا عمل ہے میرے بھائی سمجھانا ہے قرآن اور حدیث زبان سے بولنا اور یہ آسانی ہے بول سکتے ہیں ان شاء اللہ برائی سے روکنا ہے الصَّلَى اور نماز قائم کرنا ہے مومن کون ہوتے ہیں نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنے والے ہوتے ہیں ایسا نہیں کے بس دل میں آیا تو نماز پڑھ لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 82 یاد رکھ لیجئے صحیح مسلم حدیث نمبر 82 جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بین الرجل و بین الشرك و بین الكفر ترک الصلاه ایک آدمی کے اور شرک کے اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے یہ حدیث سے سبق ملا ہمیں اللہ کے بندو نماز پابندی سے قائم کرنے والے بن جاؤ اور اپنی موت تک نماز ادا کرنے والے بن جاؤ وقت پر ادا کرنے والے بن جاؤ اللہ سے توفیق مانگو اس بات کی کہ مجھ سے کبھی نماز نہ چھٹنے پائے میری موت تک یا اللہ ایسی توفیق و تقوی مجھے دے آمین مومن کون ہیں اس آیت سے سبق ملا کے چوتھے نمبر پر مومن نماز کا پابند ہوتا ہے وہی اتون زکا جس کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے اللہ کی رضا مندی کے لیے بخیلی کے ساتھ نہیں بلکہ دل کھول کر الغنا غین نفس جو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر فرض صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی دیجیے اور پھر ہو سکے تو نفل صدقات بھی دیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مومن زکات ادا کرنے والا ہوتا ہے رب نے فرمایا اور مومن کیا کرتا ہے چھتوی صفت چھتوی کام جو مومن کا اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے مومن اطاعت کا معنی کیا ہے زہر کی چار رکعت فرض ہے پانچ پڑھ سکتے کیا تو وہ چار رکعت پڑھ رہے ہیں یہ اطاعت کر رہے ہیں اسی طریقے سے تمام نمازوں کی جو پابندی ہمیں کرنا ہے اس میں جتنی رکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے پڑھنے کے لیے حکم اتنی ہی پڑھنا ہے یہ اطاعت کہلائے گا کے طواف کرنا ہے قعبہ کا طواف کتنے چکر ہے آٹھ کر سکتے چھ نہیں کر سکتے سات کرنا یہ اطاعت ہے لیکن اتباع اور اطاعت میں فرق ہے الفاظ میں بھی فرق ہے تو معنی میں بھی فرق ہے اتاعت کی بات چل رہی پر میں لیکن اتباع بھی سمجھا دیتا ہوں اتباع کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے طواف ادوم تو اپنے سیدھے کندھے کو کھولے اور پہلے تین چکر میں رمل کیے آہستہ دوڑے اور پھر باقی کے چار چکر آہستہ اپنی چال چلے عام چال تو اس کو اتباع کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ویسے کرنا اس کو اتباع کہتے ہیں نماز کی بات ہے نماز چار رکعت ظہر کی پڑھ رہے ہیں چار رکعت اثر کی پڑھ رہے ہیں فرض چار عشاء کی پڑھ رہے ہیں فرض تین مغرب پڑھ رہے ہیں فرض دو فرض فجر پڑھ رہے ہیں لیکن کیسے پڑھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر سکس تھرٹی ون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک بن رضی اللہ عنہ اس حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلو کمایت منی وسلی نماز تم پڑھو ویسے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے کس نے دیکھے نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تو صحابہ نے ان کے شاگردوں تک تمام اعمال کر کے دکھائے سبق دیے تابعین رحیم اللہ کو اور وہ احادیث کی کتاب میں درج ہے تو ہم وہ احادیث کی کتابیں پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے کھڑے تو اللہ اکبر کہے کانوں تک اپنے انگلیوں کو نہیں لے کر گئے کان تک نہیں لگائے بلکہ حض و من کی بئی ہی اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور حدیث ہے مسرد احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھے ہیں نماز کی حالت میں تو ابتدا اسے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیے ہیں اعمال ویسے کوپی کرنا ہے ہمیں اسے کہتے ہیں ٹھیک؟ تو یہاں پر بات چل رہی ہے وہ یقین اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یعنی جس چیز کا حکم دے دیا گیا ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز پڑھتے ہیں زکات دینے کا حکم ہے زکات دیتے ہیں حرام سے بچنے کا حکم ہے حرام سے بچتے ہیں ربا سے بچنے کا حکم ہے ربا سے بچتے ہیں کیونکہ وہ ربا سود حرام ہیں اور جتنے بھی حرام چیزیں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہیں وہ یو ہل مقی بات ور القبائف شریع آراف آبر ون میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ پاک کی حلال کے اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزیں اور حرام کے اللہ نے تمہارے لیے نجس چیزیں تو جو نجس چیزیں جو حرام ہیں اس کو حرام ماننا اور اس کے قریب نہیں جانا اللہ سے ڈرنا یہ اطاعت میں شمار ہے تو مومن بندہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی تو یہ چھ صفت میں بیان کیا اللہ نے مومن کی پھر اللہ نے فرمایا اللہ یہی لوگ ہیں جو جس پر انقریب اللہ رحم کرے گا اللہ ہم پر رحمت نازل کرے آمین ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ بڑے غلبے والا اور بڑے حکمت والا ہے اللہ نے توبہ میں مؤمنین کے بارے میں یہ جو کہا سیونٹی نمبر والی آیت ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں ہم آپ کو سور انفال کی آیت نمبر دو تین بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی صفت بلکہ صفات اس میں بیان کیا ہے انم المؤمنون الذین اذا ذكر اللہ وجلت وَإذا عليهم زادتهم دو تین چار نمبر والی جو آیتیں ہیں سور انفال کی ہم نے پڑھ کے سنا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے الدین اللہ مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب کبھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مومن ان کے سامنے غور کیجئے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل کاپتے ہیں یا نہیں کانپتے اگر کانپتے ہیں تو الحمد ہم انشاءاللہ اللہ مومن اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہم مرجیا فرقے سے نہیں ہیں ہم اہل حدیث ہیں ہم جماعت اہل حدیث سے ہیں الحمدللہ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ مومن کہیں گے ہم میں مومن ہوں نہیں کہہ سکتا میں ٹھیک ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ مومن ہوں اگر میں رب کا ذکر سن رہا ہوں رب کا ذکر میرے سامنے کیا جا رہا ہے یا میں پڑھ رہا ہوں تو میرا دل اگر کاپ رہا ہے خوف میں آ رہا ہے تو سمجھو کہ ایمان کی مٹھاس ہے اور انشاءاللہ اللہ مومن ہے وہ بندہ اور اگر رب کا ذکر کیا جا رہا ہے رب کے جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات سنائی جا رہی ہے اور انسان کا دل نہیں کانپتا نہیں ڈرتا ہے اس کا دل تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان نہیں وہ مومن نہیں ہے کمزور ایمان والا ہے وہ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب کبھی مومنین پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تلاوت کی جاتی اللہ کی آیتوں کی زیادہ تم ایمانا تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے مرجیا فرقہ کا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی ایمان برابر رہتا ہے یہ مرجیا فرقے کا عقیدہ ہے ہم اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان یزید وین ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے یہ ہمارے صحابہ کا ایمان یہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی تعلیمات حاصل کرنے والے جو تابعین تھے فقہ تابعین اور پھر ان کی اتباع کرنے والے تمام اور آج تک کے جو لوگ ہیں جو صحابہ رضی اللہ عن مجمعین کے عقیدے اور عمل کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان یزید و ایم ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے ایمان برابر نہیں رہتا لیکن مرزیا فرقے کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا نہیں گھٹتا نہیں تو مرزیا فرقے کے اس عقیدے کی تردید ہو رہی ہے اس آیت سے رد ہو رہا ہے ان کے عقیدے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں بڑھتا نہیں گھٹتا رب کہتے ہیں وایذۃ قُلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا مومنین پر جب اللہ کی ایتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اللہ کے بندو آگے اللہ نے فرمایا ہے وعلٰی ربہم یتوکلون اور مومنین اللہ پر توکل رکھتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں مومن اللہ پر کامل بھروسہ توکل یعنی بھروسہ اللہ پر بھروسہ کامل بھروسہ بھروسہ کچھ کچھ بھی بھی چیز چاہیے بھی اللہ پر ہو کہ ہاں یہ میرے رب کی جانب سے انشاءاللہ ملے گا مجھے مجھے رب سے مانگنا ہے مجھے کسی اور سے نہیں میرا بھروسہ رب پر ہونا ہے کچھ بھی مانگنے کے لیے مصیبت مجھ پر اگر آئی ہے تو اللہ اور جاتے ہیں لوگو کیونکہ سورے تھرٹی تھری آیت نمبر قالبن تین ہیں رب نے فرمایا وکیلا۔ اور جو کوئی بھی اللہ پر توقل کر لیتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کے لئے وکیل کارساز یعنی پرابلمس میں سے نکالنے والے بن جاتے ہیں تو توقل اللہ پر ہو لوگوں مومن کی صفت توقل اللہ پر کرتا ہے یہاں پر بھی وہی بات ہے دیکھئے مومن کی صفت کہ وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ بس دل میں آیا جب پڑھ لی ہے ایسا نہیں نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں مومن نماز قائم کرنے والے بن جاؤ اللہ کے بندو نماز نہ چھوڑو نماز کا چھوڑنا شرک اور کفر ہے و ممّا رزقناہم انفِقو مومن کی ایک صفت اللہ نے کیا بیان کیا اس میں سورہ انفال ایت نمبر 3 ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں مومن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو اللہ کے بندو چھوڑا کیوں نہ ہو سکے آدی دے کر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو یہ میرے نبی نے سکھایا ہے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیے چوتھی آیت سورے انفال کی الائی کا حم المن حقا یہی لوگ سچے مومن ہے یہ اللہ نے فرمایا ہے اگر آپ کے اندر یہ صفات ہے سورے انفال آیت نمبر تین چار دو تین میں جو صفات اللہ نے بیان کی اگر یہ آپ کے اندر ہے صفات تو چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا حق یہی سچے مؤمن ہے لہم عند ربهم ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اللہ کے پاس دراجات ہیں وہ ورزق کریم اور ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے یعنی اللہ بخش دے گا گناہوں کو اور اللہ عزت والی روٹی دے گا عزت والی روزی دے گا اللہ کے بندو مومن بن جاؤ اللہ ہم سب کو مومن بنا دے آمین اللہ کے بندو ممنین کی صفات قرآن کی ان آیات سے جو میں نے سنایا ہوں اللہ کے بندو احادیث سے بھی سن لیتے ہیں مبمن کی صفات صحیح بخاری حدیث نمبر دس تو میں نے سنا چکا اب سن حدیث نمبر فور تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے <سلمان> ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا مسلمان سلامتی میں من امین الناس جس سے پوری انسانیت امن میں آ چکی ہو اعلیٰ دمائهم و اموالہ انسانیت اس اعتماد میں آ جائے ایک مومن سے کہ اس مومن شخص سے میری جان کو اور میرے مال کو کوئی نقصان نہیں میری جان اور میرا مال اس مومن سے سلامتی میں ہے محفوظ ہے یہ اعتماد میں آ جاتا ہے کافر بھی ایک مومن سے اللہ میں مومن بنا دے آمین یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم امن میں رہیں اور امن کے طرف بلانے والے بنے اللہ کے بندوں مومنین کی صفات بہت ساری ہیں بیان کرنے کافی وقت چاہیے ہیں میں بھی آپ کے سامنے منافق کے بارے میں کہہ دیتا ہوں مومن اور منافق میں فرق یہ عنوان پر درس جو دے رہے ہیں ہم اس مومن کے بارے میں ہم بولے ہیں اب منافق کے بارے میں بولتے رہیں گے تو اس میں بھی مومن کا ذکر بھی آتے رہے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے سر توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سیون میں فرمایا منافقین کے تعلق سے ان کی کیا صفات ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد اللہ کے قرآن کی آیت ہے ترجمہ کیا ہے اس کا المنافقون والمنافقات بعضهم من المافکون منافق مرد اور منافق عورت وہ ایک جیسے ہیں امرون بالمنکر کیا کرتے ہیں لوگ منکر کے طرف بلاتے ہیں برائی کرنے کا حکم دیتے ہیں محروف نیکی سے روکتے ہیں اپوزٹ ہے دیکھیے مومن نیکی کی طرف بلاتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں لیکن منافق برائی کی طرف بلاتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں دیکھیے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے اندر یہ منافقانہ صفت ہے مسلمانوں کے خلاف بھی اور دیگر انسانوں کے خلاف بھی کچھ ایسے مسلمان جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کے اندر منافقانہ یا صفت ہے وہ لوگ برائی کے طرف بلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں ہے یا نہیں آپ لوگ جانتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیونکہ اچھے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں قلیل عما تو رب نے کہا بہت تھوڑے ہیں جو مومن ہیں خلیل عمائ تشکرون بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں اللہ قلیل عما ترون بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں کثیر تعداد تو گنہگاروں کی ہے جہنم میں اکثریت ہوگی اقلیت ہوگی بولیے جہنم میں اکثریت ہوگی دلیل سورہ آرا سورہ نمبر سات آیت نمبر ون سیونٹی نائن اللہ نے فرمایا ہے اور یقیناً جہنم میں بہت زیادہ انسان اور جنات داخل کیے جائیں گے ان کو دل ہے لائف پہ نہ حق کو سمجھتے نہیں ہیں بولے ان کو کام ہیں لیکن حق سنتے نہیں ہیں سنے بھی تو نہیں سنے جیسا رہتے ہیں بولے ہوں لائن سرونا بھی اور انہیں آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھتے نہیں دیکھتے بھی اگر ہیں دکھ بھی جائے اگر حق تو نہیں دیکھے جیسا رہتے ہیں الا کا انعام یہ لوگ چوپا جیسے جانور جیسے ہیں بل ابل یہ لوگ گمراہ ہیں الائی کا ال یہ لوگ گمراہ ہیں کا حمل غافلون اور یہ لوگ غفلت کی راہوں میں ہیں یہ رب نے فرمایا تو کثرت ہے گنہگاروں کی شرک کرنے والوں کی منافقین کی کثرت ہے ایمان والے تو بہت تھوڑے ہیں اللہ ان تھوڑوں میں ہمارا جو ہے شمار ہو جائے آمین اللہ کے بندوں منافق کی صفت جو ہے برائی کے طرف بلاتا ہے برائی کے طرف بلانے والے منافق ہیں نیکی سے روکنے والے منافق ہیں یہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے یہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے اور اللہ کے بندو منافق کے آگے صفت اللہ نے بیان کیا ہے وہ اقبدون آئی دیا ہوں ہاتھ سے رکھتے ہیں وہ لوگ ہاتھ کو کھلا نہیں رکھتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہاتھ کو بند رکھتے ہیں وہ اقبدون آئیڈیا ہوں نس وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اللہ بھی انہیں بھولا دے گا اللہ اکبر اللہ بھلا دے گا یہ کیا معنی ہے سورج جاسیا کی آیت نمبر چونتیس پڑھے اللہ نے کہا کل قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ آج کے دن تم کو بھلا دیا گیا ہے جیسے تم آج کے دن کی ہماری اس ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اللہ اکبر یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں سورجیا آیت نمبر چونتیس میں تو کل قیامت میں اللہ بھی بھولنے والی صفت رکھتے کیا نعوذ باللہ نہیں اللہ نسیان سے پاک ہے اللہ پاک ہے کیا معنی ہے کہ اللہ ان پر فضل رحم کرم نہیں کرے گا جو آج اللہ کو بھولیں گے اور اللہ کو بھول کر اللہ کی صفات کو بھول کر اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے گناہ میں اپنی زندگی کو مشغول رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہیں بھی بھلا دے گا کل اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا سورج جاسی آیت نمبر چونتیس میں سبق ملا اللہ کے بندو اللہ کو نہ بھولو گناہ کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ البصیر اللہ ہے البصیر اللہ ہے البصیر کا معنی سب کچھ دیکھنے والا العلیم اللہ ہے العلیم کا معنی سب کچھ جاننے والا گناہ کر رہے ہیں مسلمان بھی بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں مسلمانوں اگر نفاق آیا ہے اپنے دلوں میں تو اس نفاق کو نکال دو نفاق نکلے گا کیسے اختیرو ذکر دم لداس الموت کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی اس حدیث کا کثرت سے یاد کرتے رہو موت کو جو لذتوں کو مٹانے والی ہے دنیا کی لذتیں جب انسان کے اندر آ جائے گی موت کو یاد نہیں رکھے گا تو پھر وہ اللہ کو بھی بھولے گا اور دنیا میں مشغول رہے گا پھر گناہ سے گناہ ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرتے رہے گا اللہ کے بندو نفاق اگر آ گیا ہے اپنے اندر تو نکال پھینکو نفاق کو اللہ سے ڈرو جہنم سے ڈرو اللہ کی موت کو یاد کرتے رہو اللہ کے بندو اللہ رب العالمین نے جو کہا نس اللہ فنسی آج اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ ہم کو بھلا بھول دے, دے گا رحم و کرم فضل نہیں کرے گا اللہ اور ہمارے اعمال ہمیں جنت میں پہنچائیں گے کیا جی نہیں اعمال تو کرنا ہے کیونکہ ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان اعمال کے ساتھ اللہ کا رحم اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہونا ہے اللہ رحمت نازل کریں گے اللہ رحم فرمائیں گے تب ہی اللہ کے رحم سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے اللہ کے بندو نمازوں کے لیے پابندی کرو دوڑو نمازوں کے لیے اور جو بندہ نماز کے لیے حاضر رہتا ہے خوشی کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتا ہے تو وہ بندہ برے کاموں سے بچتا ہے زنا سے بچے گا چوری سے بچے گا جھوٹ سے بچے گا الزامات لگانے سے بچے گا پاک دامن تھی عائشہ رضی اللہ عنہ الزام لگایا تھا منافق نے ان پر زنا کا اور رب نے نو آیت نازل کر دیا سور نور کی پہلے رقو میں چوبیسویں پارے میں آپ نور چوبیس سورہ, سورہ نور چوبیسواں سورہ سور نور اٹھارویں پارے میں ہیں آپ دیکھیں رب نے آیت نازل کر دیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں تو منافقین الزام لگاتے ہیں جھوٹا آپ لوگ ہم لوگ کو آج الزام سے بچنا چاہیے آج عام ہو گیا ہے کسی پر بھی بس جھوٹے الزامات لگا دو کس لیے بس دنیا بھی مطلب کے لیے دنیا کمانے کے لیے یہ دنیا بہت تھوڑی ہے دنیا بہت تھوڑی اور ختم ہونے والی ہے اس ختم ہونے والی تھوڑی سی دنیا کو وقتی طور پر حاصل کرنے کے لیے کسی پر الزام لگا رہے ہیں تاکہ اس کو ڈی گریڈ کر دیا جائے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا جائے کیا ہوگا حاصل اللہ کے پاس کیا ہوگا حاصل کل موت کے بعد جہنم ملے گی اللہ کے بندوں صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2589 پڑھ لیجئے سبق مل جائے گا نیکیاں برباد ہو جائے گی جھوٹے الزامات لگانے سے نیکیاں کر رہے ہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس کو حفاظت سے بچائے رکھنا بڑا مشکل ہے الزام لگاؤ किसी کسی پر ظلم کرو اللہ کو بھول کر گنا کرتا ہے بندہ اگر اللہ یاد رہے اللہ کی صفات یاد رہے تو گنا کرے گا کیا نہیں کرے گا اللہ کے بندوں صحیح بخاری حدیث نمبر سیون ون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان شر الناس بے شک لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے ذو جس کے دو چہرے ہیں يأتي بوجہن بوجہن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری 7179 کیا ترجمہ ہے اس کا بے شک لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو چہرے والا ہے جو کسی ایک کے پاس جائے تو ایک چہرے سے جائے اور پھر کسی اور کے پاس جائے تو اور ایک دوسرے چہرے سے جائے یعنی ہم اپنے گھروں کی بات لے لیں ہم اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے کا دیکھیے ہم باہر عوام میں تو بڑے پارسا بن کے دکھاتے ہیں متغی بن کے دکھاتے ہیں اللہ کے بندو یہ غور کرو کہ ہر انسان میں فطرت ہے یا نہیں کہ وہ اپنے گھر کے باہر والوں کو کیسا بن کے دکھاتا ہے بڑا متقی بڑا پرہیزگار تاکہ لوگوں میں اس کی تعریف ہو اس کے چرچے ہوتے رہے اس کی اچھائی کے اور پھر وہ اپنے گھر میں کیسا یہ دیکھیں گھر میں بیوی پر ظلم بچوں پر ظلم بھائی بہنوں پر ظلم والدین پر ظلم ہو رہا یا نہیں دیکھیے کچھ لوگ اس ساس سسر پر بھی ظلم کرنے والے ہیں تو دو چہرے والے نہیں بننا ہے منافق ہوتے ہیں دو چہرے والے جو منافق ہے اس کا منافق نام کیوں پڑا جانتے ہو منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں جی منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتا ہے منافق جو اس کی اصلی حقیقت ہوتی ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے اس بندے کو منافر کہا جاتا ہے نفاق کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے نافقہ ہے عربی زبان میں نافقہ کا کیا معنی ہے نافقہ کا یہ معنی ہے کہ حقیقت پر پردہ ڈالنا یا ظاہر کچھ اور کرنا اور کچھ اور چھپانا اندر نافقہ مصدر ہے نفاق کا تو منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت پر پردہ ڈالتا ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے بچے گا کیا وہ کب تک بچے گا ایک نہ ایک دن اس کا نفاق تو ظاہر ہوگا ہی نا تو لوگوں دو چہرے والے نہ بنو لوگوں کو دکھانے کے لیے تقویٰ ہے لوگوں میں تعریفیں بٹورنے کے لیے لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے تقویٰ دکھانے کا لوگوں کے پاس تقویٰ رہتا ہے اللہ ہمیں بچائے منافقت سے آمین, آمین اور اگر ہمارے اندر وہ منافقت ہے تو اللہ نکالے آمین اب بھی نکالے اللہ ہمارے اندر سے نفاق آمین تو منافق جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں جائے گا اس لیے کہ وہ اپنی اصلی حقیقت کے اوپر پردہ ڈالتا ہے دو قسم کا نفاق ہے ایک اعتقادی نفاق دوسرا عملی نفاق اعتقادی نفاق یعنی اندر کفر کو چھپاتا ہے ظاہر اسلام کو کرتا ہے جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ بن سبا کیا تھا منافق اندر جو ہے کفر کو چھپایا ہوا تھا اور باہر جو ہے اسلام قبول کر لیا بلکہ اسلام ظاہر کر رہا تھا عبداللہ بن اوبئی ابن سلول اندر جو ہے چھپایا ہوا تھا کفر اور ظاہر اسلام کرتا تھا اسلام کو ظاہری طور پر بتاتا تھا اللہ کے بندوں کیا منافقین نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ شرک اور کفر کر رہا ہے اور جامع ترمیزی حدیث نمبر چھبیس سو بائیس اٹھا کر پڑھ لیجئے عبداللہ اللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے جو بندہ نماز چھوڑتا تھا اسے کافر سمجھتے تھے یہ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی جو صحابہ کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے وہ فرماتے تو صحابہ کے درمیان میں جو منافقین تھے جو بس ظاہری طور پر اسلام دکھاتے تھے لیکن اندر کفر تھا چھپا ہوا وہ لوگ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر نماز نہیں پڑھے تو کافر کہلائے جائیں گے اس لیے وہ نماز کے لیے آتے تھے اور اللہ نے ان کے بارے میں سورسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو میں کیا فرمایا ہے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں جی اللہ رب العالمین نے سر میں یہ فرمایا ہے تو ترجمہ کیا ہے شاید کا جی ہاں صحیح پڑھا الحمدللہ للہ إن انکین خاد خادم بے شک جو منافقین ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین دھوکے کے طور پر انہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ کل دے گا خاد قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کسالا اور جب کبھی یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے بندو اگر ہمارے اندر نماز کے لیے سستی اور کاہلی ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ منافقانہ صفت ہے وہ اللہ ہمارے اندر سے وہ صفت اگر ہے تو نکال پھیکے آمین معلوم یہ ہوا کہ لوگ سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ نمازی کہلائے جائیں اللہ ہمیں بچائے دکھاوے سے آمین آگے اللہ نے فرمایا ہے اللہ اللہ کلیلہ اور یہ لوگ نماز میں اللہ کا جو ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا کرتے ہیں اللہ کے بندو کے ٹھونگ مارنے والی نماز اللہ کو نہیں چاہیے اللہ کو کون سی نماز چاہیے اللہ نے مؤمنون سورہ نمبر 18 نہیں نہیں سورہ نمبر تیئیس اٹھارہ میں پارے کا پہلا سورہ سورہ نمبر سورہ مؤمنون آیت نمبر ایک دو پڑھیے کیا ہے بسم اللہ الرحیم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ رب نے کیا فرمایا یقیناً کامیاب ہوگئے مؤمنین جو ایمان والے مؤمنین ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو چکے ہیں ان کی صفت اللہ نے کیا بیان کیا کہ وہ لوگ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں خشوع یعنی خوف اپنے سینے میں رکھتے ہیں کہ گنہگار جسم کو لے کر بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوں اے میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے وہ گناہ کو یاد کرو گناہوں کو مٹا دے میرے اللہ میرے نام عمال سے یہ اللہ سے کہتے ہیں یہ خوف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے سمجھے اللہ کے بندوں کاہلی کے ساتھ نہیں کاہلی کے ساتھ نماز میں کون کھڑے ہوتے ہیں منافقین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن, اس قرآن کی سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو بیالیس میں ہم کو معلوم ہوا کہ منافقین کاہلی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں تھوڑا سا ذکر نہیں کرنا ہے سورہ سورہ یاد یاد کر کر لیجئے لیجئے سے سورہ ناس تک تو یاد کر لیجئے انشاءاللہ اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے اور بڑے سورہ یاد کرنے کی کوشش کریے تاکہ نماز میں تھوڑا زیادہ تلاوت کر سکے قرآن کی ویسے تو تین آیتیں بھی اگر ایک رکایت میں پڑھ لیے سوریہ فاتح کے بعد تو کافی ہے حدیث نبوی ہے لیکن زیادہ پڑھیں ان شاء اللہ تو منافقین کی صفت اور سے معلوم ہوئی کہ وہ لوگ نیکی کے طرف حکم نہیں دیتے ہیں برائی کے طرف حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ہاتھ باندھ لیتے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں اب حدیث سے معلوم کرتے ہیں ہم منافقین کی کیا صفت ہے ایک ہی حدیث کافی انشاءاللہ اللہ آج کے اس درس کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 34 صحیح بخاری حدیث نمبر 34 میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اربع من کن جس کے اندر یہ چار صفتیں ہیں اربع من کنفی کا منافقا خالصا جس کے اندر یہ چار خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک بھی خصلت ہے تو اس کے اندر اس نفاق کی خصلت ہے یہاں تک کہ اس کو بھی نہ چھوڑ دے کیا ہے وہ چار چیزیں جب کبھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر دیتا ہے اللہ ہمیں بچائے آج اللہ کے مال میں سے لوٹنے والے بھی بہت سارے ہیں اللہ حفاظت کرے ہماری امین اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لئے اگر کچھ دے رہے ہیں تو اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا کیونکہ وہ امانت ہے اس بندے کے پاس اگر کوئی بندہ کسی کو بنا دیا ہے کسی رعیت پر اور پھر وہ مشغول ہے تو وہ اس کے پاس اگر کوئی چیز رکھی جا رہی ہے تو وہ امانت ہے اس کے پاس امانت میں خیانت منافق کرتا ہے مومن نہیں اللہ میں خیانت کرنے سے بچائے امین اس کے علاوہ ہم عام لوگ بھی اگر ہمارے پاس ہمارا کوئی بھائی اگر کچھ بھی امانت ہمارے پاس رکھ رہا ہے تو اس کی امانت کو ویسے ہی حفاظت میں رکھیں اس میں خیانت نہ کریں دوسری صفت منافق تیس حدیث ہے صحیح میں صحیح بخاری چونتیس ویدا حد اب اور جب کبھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے آج جھوٹ عام ہو چکا ہے جھوٹ عام ہو چکا ہے ملا بھی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ بچائے ہمیں جھوٹ سے ہمیں ایسا مدرس بنائے اللہ کہ ہم ہماری موت تک سچ بولنے والے بنیں اگر ہمارے خلاف بھی اگر ہمیں کچھ بولنا پڑے تو ہم سچ بولے جھوٹ کبھی نہ بولیں اپنی جان بچانے کے لیے بھی اگر سچ بولنے سے ہماری جان جاتی ہے تب بھی ہمیں سچ بولنا ہے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا یامین منافق جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے نبی نے فرمایا تیسری چیز وہ جب کبھی کچھ عہد و پیمان کر لیتا ہے وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کر جاتا ہے غداری کر جاتا ہے اللہ اگر وہ صفت ہمارے اندر ہے اور اللہ جان رہے تو اللہ اس صفت ہمارے اندر سے نکال دے آمین غداری کرنا منافق کا کام ہے وعدہ خلاف کرنا کس کا کام ہے منافق کا کام ہے یہ نبی نے فرمایا ہے اللہ ہمیں اس نفاق کی یہ صفت سے بھی بچائے آمین خاص ہم فجر اور جب کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے اللہ کے بندو اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اربع من کنہ جس میں یہ چار خصلتیں ہیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی خصلت ہے تو اس کے اندر نفاق کی وہ خصلت ہے اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے یہ نبی نے فرمایا ہے جھوٹ نہ بولو اللہ کے بندو جھوٹ جہنم میں پہنچا دے گا سننا بداؤد حدیث نمبر چار ہزار نو سو ہے جھوٹ کہاں پہنچائے گا جہنم میں اللہ کے بندو مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا منافق جھوٹا ہوتا ہے آج جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ شرمتے بھی نہیں ہیں خیر ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے اور حیا ایمان کا ایک جز ہے الحیا من المان ایمان کا جز ہے حیا تو خیر ایمان گھٹتا ہے جب لوگوں کا تو اس قدر بھی گھٹتا ہے مسلمان کے ایسا جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں بس دنیا بھی تھوڑی سی نفع حاصل کرنے کے لیے تو سیرون الحیات دنیا خیر رب نے کیا فرمایا اعلا میں بل تو الحیات دنیا تم دنیا کو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بل آخرت خیروں آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ختم ہو جانے والی ہے اللہ کے بندو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو قرآن سے ہم نے آپ کو مومنین کی صفات بھی بیان کیے احادیث نبوی سے بھی ہم نے آپ کو مختصر مومنین کی صفات بیان کیے قرآن سے ہم نے آپ کو منافقین کی صفات بیان کیے اور ہم نے آپ کو حدیث نبوی سے بھی منافقین کی صفات بیان کی معلوم یہ ہوا کہ مومن اور منافق میں ضد ہے کس بات کی ضد مومن جو کرتا ہے منافق وہ نہیں کرتا تو لہذا جو منافق کر رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیں چوری نہیں کرنا ہے ہمیں غداری نہیں کرنا ہے ہمیں گالی نہیں دینا ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کی جہنم سے ڈرنا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کہیں کی جا رہی ہو تو اسے سننا ہے احادیث سے نب سنایا جا رہا تو اسے سننا ہے کیا ہوگا سننے سے کیا ہوگا وذکر فعین ذکر تنف المکمین یہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے وذکر اور نصیحت کیجئے فعن ذکر بے شک نصیحت کرنا تنف نفع بخش چیز ہے مؤمنین کے لیے اللہ کے بندو آج آپ لوگ یہاں آئے ہیں الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے قرآن کی آیتوں کو سنے اس کا ترجمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں اس کا ترجمہ سنے اس کی تفسیر سنیں آپ کو نیکیاں ملی جانتے ہو آپ لوگ نیکیاں ملی ہیں ایسا بیٹھنے سے نیکیاں ملتی ہیں یہ اللہ کا کلام سننے سے رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ کے بندوں فور صحیح مسلم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ بندوں کو نیکیاں ملتے ہیں میں نے آپ کو ہدایت کے طرف بلایا آج یہ سنا کر احادیث اور آیت قرآن مجھے نیکی ملی اب آپ لوگ سن کر جو سبق آپ کو ملا ہے یہ سننے سے بھی آپ کو اجر ملے گا اور رحمت بھی حاصل ہوگی کیونکہ رب نے کہا وہ عیدہ قری القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب کبھی قراد کی جائے قرآن کی تو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن کی جتنی بھی آیتیں آپ لوگ خاموشی سے سنیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر رحمت اللہ کی نازل ہوئی ہے اور پھر اب آپ لوگ یہاں سے اٹھ کر جا کر جو آج سبق یہ ملا خود اس پر عمل کرتے ہوئے اور بھائیوں تک بھی یہ اسباق سنائیں گے تو آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ ملے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2674 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ایمان ہے ہمارا اللہ کے بندو منافقانہ صفات اگر ہمارے اندر ہے تو اسے نکال پھینکو اللہ کے بندو نمازوں کی پابندی کرو اللہ کے نبی کے دور میں منافقین نمازیں پڑھنے اس لیے آتے تھے کیونکہ ان کے معلوم تھا کہ نماز نہیں ادا کریں گے تو کافر کہلائے جائیں گے اس لیے نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور صحیح مسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 657 صحیح بخاری حدیث نمبر 657 کیا ہے الصلا یہ حدیث اس طریقے سے ہے اصخل السولہ سلاد العیشائی و سلاد الفظر ایک حدیث ہے سعب بخاری حدیث نمبر 657 جو سنا ہے اس میں الفاظ یہ ہے لئی سا سوال من الفائش <وَالْعِشَى> الفاظ یہ ہے معنی سیم ہے کیا ہے معنی منافقین پر بھاری گزرنے والی نماز نماز عشاء اور نماز فجر ہے منافقین پر یہ نماز بھاری گزرتی تھی کیوں نیند کا وقت ہے نا سونے کا وقت ہے اللہ کے بندوں ہر نماز کی حفاظت کیجئے نماز کی حفاظت کرنے والا مومن ہے سورے مومنون میں اللہ نے صفت بیان کر دیا مومن کی اللہ کے بندوں نمازوں کی پابندی جو بندہ کرے گا اور پھر ایسے مجالس میں جو علم حاصل کرتا رہے گا وہ گناہوں سے دور جائے گا وہ نیکی کے قریب آئے گا تو وہ کس کے قریب ہو رہا ہے دراصل جنت کے قریب ہو رہا ہے کس کے قریب ہو رہا ہے جنت کے قریب ہو رہا ہے بندے اللہ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن شرک بھی کر رہے ہیں منافقت بھی کر رہے ہیں دھوکا کس کو دے رہے ہیں اللہ کو ہرگز نہیں اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے سور راج سورہ نمبر تیرہ کی آیت نمبر گیارہ جو میں نے خطبۂ مسنہ میں پڑھا تھا اس کا ترجمہ سنا کر اس کو سمجھا کر اپنے اس درس کو یہاں پر ختم کرتا ہوں ان اللہ روپ میں کیا ترجمہ اس آیت کا ان اللہ بے شک اللہ لاغ رومن نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو ہٹ کام اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کی نفس کو نہیں بدلنا چاہے اللہ کے پاس سے ہدایت نہیں آ رہی نہیں ہے نا اللہ کے پاس سے ہدایت آئے گی تو نماز پڑھ لیں گے اللہ کے پاس سے ہدایت آئیں گی تو جو ہے یہ گناہ کو چھوڑ دیں گے ایسے انتظار میں بیٹھے رہنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے بندہ کوشش کرے اپنے آپ سے ان اللہ لا يغير ما بقومن ما نہیں بدلے گا اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کی نفس کو نہیں بدلنا چاہیں میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کروں کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ ہر گناہ سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں نیکی کرنے کی کوشش کروں ہدایت طلب کروں اللہ سے, کہوں اللہ سے کہ اللہ دینا فیمت اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگو اللہ دین السرات المستقیم اللہ سے یہ کہتے رہوں اللہ مقلب القلوب ثبت قلب بھی اعلیٰ دینک اللہ مصرف القلوب صرف کل بھی اعلیٰ اللہ سے یہ کہتا رہوں اللہ سے کہتا رہوں اللہ و تقاء والفافہ وغنا اللہ سے تقوے کا سوال کروں اللہ سے عافیت کا سوال کروں اللہ سے غنا کا سوال مال کا سوال کروں کر رہا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ اس کو ہدایت دیں گے اللہ اس کو عطا کریں گے جو مانگ رہا ہے اللہ کے بندوں اپنے آپ کو تبدیل ہم کر لیں گے اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت نازل کریں گے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم نے ہماری زندگی میں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جتنے بھی کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کیے ہیں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو ہمارے نام اعمال سے مٹا دے آمین اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کا لباس پہنائے تقوی کے کلمات ہم بولنے والے بن جائیں اللہ ہمیں موت اس حالت میں دے کے اللہ ہم سے راضی رہے اللہ رب العالمین ہمارے مریضوں کو شفا دے شفا ایسی دے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے ہمارے گھروں میں جو لڑکیے بن بہائی بیٹھی ہے اور رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ ان کے متقی لڑکوں سے نکاح کرا دے جو لڑکے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے اللہ ان کا متقی لڑکیوں سے نکاح کرا دے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حلال روزی دے حرام سے بچنے والا بنائے ہماری موت تک ہم ہر حرام قسم سے بچیں اللہ ایسی توفیق ایسا تقوی ہمیں عطا کرے آمین ربن دنیا حسن آخرت حسن وقینا عذاب آداب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاة والغنى اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم يا وهاب اللهم يا وهاب اللهم يا وهاب اللهم نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى رحمت اللہ وبرکاتہ میں اللّہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ اللہ شکر کلو یورجا کہ اللہ نے مجھے شرک اور بدایت اور خراقات کی دل دل جو بریلویت دیوبندیت ہے وہاں سے نکال کر جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کا فرد بنا دیا الحمد توحید اور اتباع سنت کی دولت اللہ نے مجھے نواز دیا اور اللہ مجھے توفیق دیا کہ میں علم حاصل کرتا رہوں اور میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمد اور پھر آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے سنجیدگی کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ درد سنتے رہے الحمدللہ جو کچھ سنے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور پھر میں دعوہ تعیق الجالیات والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں کہ میں جب کبھی مکہ آتا ہوں تو وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں الحمد للہ جو ہے یہاں پر میرا درس رکھواتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے آمین اور میں جب کبھی یہاں آتا رہوں گا ان اللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام اسی طریقے سے آتے رہیں گے اور شرک کے مذمت والے بیانات اور بدائت کے مذمت والے بیانات اور منافقت کے مذمت والے بیانات ہم سے بھی سنیں گے ہم طالب علم ہیں اور ہم سے بڑے جو علماء ہم تو طالب علم ہیں جو عالم ہے جو, جو کبار علماء یہاں پر آتے رہتے ہیں ان تمام کے درست میں بھی ایسے آتے رہیں جمتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں یہ امید ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم و اللہ و میں نے ایک کتاب لکھا پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں لکھا کیا بس ایک مقدمہ ترتیب دیا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ لیتے جائیں